نا ہے فیل کل حبی وخریجول حیل میتی مخریجم تی مل ویل کم اللہ حقوق السبی و جل لئی لم سن رحسب ن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 مگر ان نشانیوں اور علامتوں سے حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں اس دولت سے بہرابر صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو علمی طریق پر آثار کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي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 یعنی نسل انسانی کی ابتدا ایک متنفس سے کی یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یعنی نو انسانی کی تخلیق اور اس کے اندر مرد و زن کی تفریق اور تناسل کے ذریعے سے اس کی افزائش اور رحم مادر میں انسانی بچے کا نطفہ قرار پا جانے کے بعد سے زمین میں اس کے سوپے جانے تک اس کی زندگی کے مختلف اتوار پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بے شمار کھلی کھلی نشانیاں آدمی کے سامنے آئیں گی جن سے وہ اس حقیقت کو پہچان سکتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے مگر ان نشانیوں سے عمارفت حاصل کرنا انہیں لوگوں کا کام ہے جو سمجھ بوش سے کام لیں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے جو صرف اپنی خواہشات سے اور انہیں پورا کرنے کی تدبیروں ہی سے غرض رکھتے ہیں ان نشانیوں میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے وَهُوَ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 نُخْرِرج مِنْهُ حَبًا مُتَراكِبَو وَمِنَ نَّخلِمِ طَلِْهاقٍ وَنُوا دَانةُ وَجََّاتِ مِن أَعنابَ وَجََّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَزَّيتُونَ وَوُْم م نَ مُشْتَبِه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 جو ایمان لاتے ہیں وجہ شرق الجن و خل قوم و خرق صبح اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے گوجے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کرتی حالانکہ وہ پاک اور بالاٹر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا یعنی اپنے بہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی رویدگی کا کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی بیماری کی وغیر زالی کا من الخرافات خرافات اس قسم کے لغو اعتقادات دنیا کی تمام مشرق قوموں میں اربا اور شیاتی اور راکشسوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کے متعلق پائے جاتے رہے ہیں اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کرتی جو اللہ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اسی طرح دنیا کی دوسری مشرق قوموں نے بھی خدا سے سلسلہ نصب چلایا ہے اور پھر دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک پوری نسل اپنے وہم سے پیدا کر دی ہے